ہم بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ کام الحمد للہ تو السلام عالم اللہ نبی بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أصى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يَوْمَ لا يخز الله النبي بالذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم آج مسلسل درست سے ہٹ کر حالات کی مناسبت سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد اور جامع حفصہ کے حوالے سے ہر مسلمان ہر باضمیر مسلمان ہر صاحب درد مسلمان ہر مخلص مسلمان ہر دین سے تعلق رکھنے والا مسلمان بے حد مغموم اور پریشان ہے خود میرا اپنا ذاتی حال یہ ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں یقیناً کئی حوادث پیش آئے ہوں گے جن میں والد صاحب کی وفات کا حادثہ بھی تھا لیکن کسی حادثے کی وجہ سے اتنا صدمہ نہیں ہوا جتنا صدمہ لال مسجد کے سانحہ سے ہوا ہے اللہ جانتا ہے کہ طبیعت بالکل بج سی گئی ہے ایسا لگتا ہے جیسے جسم سے خون نچوڑ لیا گیا ہو اور دل کسی وقت بھی بیٹھ جائے نہ تنہائی میں مزہ آتا ہے نہ جلوت میں بس عجیب سی کیفیت ہے دل و دماغ کی اور چونکہ آج اگر شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ صاحب دامت برکات العالیہ نے روزنامہ اسلام میں ایک اشتہار کے ذریعے سے تمام علماء سے خطباء سے اور مبلغین سے آئم اکرام سے اپیل بھی کی ہے اس لیے بھی میں نے مناسب سمجھا کہ آج اسی حوالے سے مختصر گفتگو ہو جائے کسی اور موضوع پر بولنے کو دل بھی نہیں چاہ رہا تھا اور شیخ الحدیث زید مجدہم کی اپیل بھی تھی اس لیے میں نے اسی کو آج کا موضوع بنایا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت براکات ہوں صدرت وفاق المدارس عربیہ پاکستان اور دیگر علماء کرام اور مشائق عزام کی دردماندانہ اپیل آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ میں سے جو روزنامہ اسلام پڑھتے ہیں انہوں نے تو یہ اپیل پڑھی لی ہوگی لیکن جن کی نظر سے نہیں گزری وہ بھی سن لیں فرماتے ہیں کہ موجودہ حالات بالخصوص اسلام آباد میں لال مسجد اور جامعہ حفصہ میں امریکی ایما پر ہونے والی ظالمانہ و صفاقانہ کارروائی حفاظ طلبہ اور طالبات کو بے دردی سے شہید کیا گیا جس کا ایک مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا اور جس کی مثال پچھلی تاریخ میں نہیں ملتی اس المناک و دردناک سانحے میں شاعر اللہ یعنی مسجد اور قرآن کو چھلنی کیا گیا ہزاروں قرآنی نسخوں اور احادیث مبارکہ کی, کی کتابوں کو گولیوں اور بموں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلایا گیا مزید یہ کہ اسلامی تعلیمی مرکز جامعہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کی جگہ اتوار بازار بنانے کا اعلان کر کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا ایسے علمناک واقعات کے موقع پر جو عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرے معونہ کے موقع پر ستر حفاظ صحابہ رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت پر خود فرما کر امت کو حکم فرمایا وہ قنوت نازلہ ہے خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل ایک ماہ تک دھوکہ باز ظالم قاتلوں کے لیے بد دعا فرمائی اور اللہ تعالی سے مدد اور نصرت کی دعا فرماتے رہے لہذا تمام میں مساجد و اہل مدارس سے نماز فجر اور نماز جماعت المبارک میں فلفور یہ مصنون عمل یعنی قنوط نازلہ شروع کرنے کی استدعا کی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ درخواست کی جاتی ہے کہ مدارسوں مساجد اور گھروں میں آیت کریمہ کا ورد بھی پابندی سے کرائیں نیز اپنے مقتدی متعلقین و متوسلین کو صحیح صورتحال اور اس سلسلہ میں ظالمانہ حکومتی کردار اور علماء کرام کی مخلصانہ کوششوں سے بھی آگاہ فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو یہ اپیل ہے حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتم العالیہ اور دوسرے بہت سے مشائق اور علماء کی طرف سے میں آپ کو دعا بھی سنا دیتا ہوں قنوت نازلہ موس ساتھی کیسٹ سے سن کر اس کو یاد کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ پر درس سننے والے حضرات و خواتین بھی یہ دعا یاد کر سکتے ہیں یہ دعا جو پڑھی جاتی ہے یہ بھی سن لیں کہ نماز فجر میں دوسری رکعت میں رکو کے بعد قومے میں امام صاحب کو جہر سے پڑھنا چاہیے اور مقتدی ہر جملے اور ہر دعا پر آہستہ سے آمین کہیں یہ دعا ہر مشکل وقت پر پڑی جا سکتی ہے دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم محدینہ فی من حدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت تولت مبارکلنا اعطیت وقنا شر ما قضیت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من باليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب اليك صلى الله على النبي اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واالف بين قلوبهم بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق آمين اللهم العن الكفرة والمشركين بل واليهود والقاديانيين بل والروافذ والهندوس الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم انہ المجرمين ردحبل مجرمین اللہ امورنا خیارنا ولاۃ ولی امورنا شرارنا حکومت و بلادک و غذبک و صلی اللہ علا محمد و علی محمد صحبی و بارک وسلم یہ ہے دعائے قنوت نازلہ اور حضرات علماء کرام کی اپیل جیسا کہ آپ حضرات سنتے رہے پڑھتے رہے اخبارات میں ریڈیو اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے کہ کم و بیش آٹھ دن تک جامع حادثہ اور لال مسجد کا محاصرہ کیا گیا گولیوں کی بارش برستی رہی اور معصوم بچے اور بچیاں اس میں محصور رہے بعض طالبات جو باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئیں یا گرفتار ہوئیں ان میں سے بعض کا میں نے ساتھیوں سے سنا ہے کہ انٹرویو بھی ٹی وی وغیرہ پر نشر ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کم از کم سو لاشیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بچیوں کی دفن کی جامع حفصہ کے اندر جبکہ حکومت کا کہنا یہ کہ ایک بھی بچی ہلاک نہیں ہوئی ایک بھی اللہ کی شان اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ محاصرے کے دنوں میں غازی عبدالرشید بار بار یہ اپیل کرتے رہے کہ میڈیا کے نمائندے اور علماء وہ اندر آئیں ان کو کسی طریقے سے اندر آنے دیا جائے تاکہ وہ اندر کے حالات دیکھ سکیں کتنا اسلحہ ہے کتنے غیر ملکی ہیں کتنے جنگجو ہیں کتنے طلبہ ہیں کتنی طالبات ہیں تاکہ وہ سارے حالات سے خود آگاہ ہو جائیں ایسا نہ ہو بعد میں حکومت حقائق کو بگاڑ دے لیکن کوشش کے باوجود نہ کسی صحافی کو اندر جانے دیا گیا اور نہ ہی کسی عالم کو اندر جانے دیا گیا بہانہ یہی کیا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ آپ کو بھی یغمال بنا لیں گے لیکن علماء نے پیشکش کی کہ ہم اپنی جان کے اپنی سلامتی اور حفاظت کے خود ذمہ دار ہیں آپ پر اس سلسلے میں کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہمیں اندر جانے دیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا چنانچہ وہ روتے بلکتے ہوئے دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر واپس چلے آئے کہ ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا اس آپریشن کو روکنے کا اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے بمباری ہوئی ایک صحافی نے ایک سرکاری آفیسر کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک سرکاری آفیسر نے کہا جس وقت حملہ ہوا دس جولائی کو کہ ایسے لگتا تھا جیسے انڈیا کی طاقتور فوجوں نے بھوٹان جیسے کمزور ملک پر چڑھائی کر دی ہے کاش ایسا نہ ہوتا ہم ایسی خبریں پہلے سوشلسٹ اور کمسٹ ممالک کے حوالے سے سنا کرتے تھے کہ وہاں اجتماعی قبریں بنائی جاتی ہیں یا مساجد اور مدارس پر حملے کیے جاتے ہیں اور شہری غائب کر دیے جاتے ہیں اب ہمارے ملک میں بھی ایسی خبریں کثرت کے ساتھ سننے کو مل رہی ہیں یہ خود کش حملے جو جناب مشرف صاحب کے اقتدار سے قبل سننے میں نہیں آئے تھے آج پاکستان میں بھی کثرت سے یہ ہونے لگے ہیں اور یقینی طور پر جو لوگ ہلاک اور شہید ہوئے وہ مسلمان تھے دونوں طرف کے لوگ مسلمان تھے بہرحال کلمہ پڑھنے والے تھے اور اب جو خود کچھ حملوں میں ہلاک ہو رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں اسلام کے اندر مسلمان نہیں انسان انسان کی جان بھی بڑی قیمتی ہے اتنی قیمتی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں من قتل بغیر جمی آ جس نے کسی انسان کو بغیر کسی خون کے بدلے یا بغیر فساد کے جرم کے قتل کیا تو ایسا ہے گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا اور جس نے ایک انسان کو زندگی بخشی قتل ہونے سے بچا لیا فکر انا سے جمی آ تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو زندگی بخش دی ہے یہ انسان کی بات ہو رہی ہے انسان کسی بھی نفس اس کا قتل جائز نہیں ہے آپ جانتے ہیں یہاں میں اس نقطے کو واضح کرتا رہتا ہوں اسلامی مملکت میں رہنے والے ذمیوں کی جان مال آبرو پر بھی ہاتھ اٹھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اور اگر کسی ذمہ کو قتل کیا جائے تو اس کا بھی اسی طریقے سے قحساس لیا جائے گا جیسے کہ مسلمان کے خون کا قساس لیا جاتا ہے اور جہاں تک مسلمان کے خون کا تعلق ہے تو مسلمان کے خون کو وہی حرمت حاصل ہے جو مکت المکرمہ کے شہر کو حاصل ہے جو زلحجہ کے مہینے کو حاصل ہے اور جو عرفہ کے دن کو حاصل ہے حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے عرفات کے میدان میں سوال کیا یہ کون سا دن ہے کون سا شہر ہے کون سا مہینہ ہے صحابہ اکرام نے اپنی عادت کے مطابق ادب کی بنا پر جواب دیا واللہ عالم اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہمیں کیا پتا حالانکہ پتا تو تھا یہ مکہ المکرمہ کا شہر ہے یہ سلحجہ کا مہینہ ہے اور یہ عرفات کا میدان ہے عرفہ کا دن ہے صاحبہ اکرام یہ جانتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ادب کی بنا پر یہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہمیں کیا خبر تو اللہ کے نبی نے پھر سوال کیا کیا یہ مکہ تل مکرمہ نہیں ہے کیا یہ زلحجہ نہیں اور کیا یہ حج کا دن نہیں عرفہ کا دن نہیں عرض کے رسول اللہ ہے تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ان اللہ حرم علیکم دما و بم والم کہرمتی کم کہرمتی یوم کم فی بلدکم کم فی شہری کم حاضہ دیکھو جیسے آج کے دن کو حرمت حاصل ہے اس مہینے کو حرمت حاصل ہے اور اس شہر کو حرمت حاصل ہے اسی طریقے سے تم میں سے ہر ایک کے خون اور مال کو بھی حرمت حاصل ہے کسی کے بھی مال اور جان کے ساتھ تعرض کرنا یہ جائز نہیں اور اس کے بعد سراہتن فرمایا ان لا ترجعوا ابادی کفارن زری ببا زکو کم میرے صحابہ ایمان والوں دیکھنا کہیں میرے بعد کافر نہ بن جانا اللہ اکبر میرے بعد کافر نہ بن جانا کیسے کہ تم ایک دوسرے کی گردنے مارنے لگو کیا مطلب تھا اللہ کے نبی کی بات کا آپ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ کافروں والا کام نہ شروع کر دینا کافر کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کی گردنیں مارتے ہیں ایک دوسرے کے خون کے ہاتھ س... ہاتھ رنگتے ہیں تو مسلمانوں تو ایسا نہیں کرنا زمانے کا عدل بدل دیکھیں اور قسمت کا ہیر پھیر دیکھیں اور مسلمانوں کا تنزل اور پستی دیکھیں آج کافر ایک دوسرے کی گردن نہیں مارتے مسلمان ایک دوسرے کی گردن مارتے ہیں آکا نے فرمایا تھا لا ترجعوا بعدی کفارا میرے بعد کافر نہ بن جانا کافروں والے کام نہ شروع کر دینا تو مسلمان کے خون کی حرمت کا یہ حال اسی طریقے سے سورہ نسام سورہ نساء میں اللہ پاک نے فرمایا اللَّهُ اللہ علیہ عدل عذابن عظیمہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے گا اس پر اللہ کا غزب اس پر اللہ کی لانت اور اس کے لیے اللہ پاک نے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے میرے خیال میں قرآن کریم میں کسی بھی گنا اور کسی بھی جرم کی وعید اور سزا اتنے سخت انداز میں بیان نہیں کی گئی جتنے سخت انداز میں اللہ پاک نے مومن کو قتل کرنے کی سزا بیان فرمائی ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں ایک کلمے سے حصہ لیا ایک کلمہ ایسا بولا ایک بات ایسی بولی جو ایک مسلمان کے قتل کرنے کا سبب بن گئی خود قتل نہیں کیا بلکہ ایسی بات بولی ایسا کلمہ بولا جو کسی مسلمان کے قتل کا سبب بن گیا فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا ہاضا من رحمت اللہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہے زانی کے ماتھے پر نہیں شرابی کے ماتھے پر نہیں بے نماز کے ماتھے پر نہیں مسلمان کے قتل میں ایک کلمہ بول کر ایک جملہ بول کر حصہ لینے والے کے ماتھے پر لکھا ہوگا یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے جس نے ایک کلما بول کر ایک بات بول کر کسی مسلمان کی جان کو بچا لیا تو شاید اس کے ماتھے پر لکھ دیا جائے یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے میں سوچتا ہوں جب وہ قیامت کی شب تھی آخری شب قتل کے محضر نامے پر دستخط کرنے والے تھے اور آپریشن کا آڈر جاری کرنے والے تھے وہ جو قیامت کی گھڑیاں تھیں اگر اس وقت یہ کوئی ایسا کلمہ بول جاتے ایسی بات بول جاتے ایسی دھمکی بول جاتے کہ جس کی وجہ سے طلبا اور طالبات کی جان بچ جاتی مسلمانوں کی جان بچ جاتی اور اس کے بعد یہ جو فساد کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ شروع نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ ان کے ماتھے پر قیامت کے دن لکھ دیا جاتا کہ یہ وہ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار اسی طریقے سے وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا صحیح مسلم میں آتا ہے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے تے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے بڑے لاڈلے اور پیارے آپ کے متمنا حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ ان کو بھیجا اللہ کے نبی نے طبیلہ جو ہے نا کی طرف وہاں ایک شخص نے دور سے جو دیکھا حضرت اسامہ کو کے حملہ کرنے والے ہیں تو اس نے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ بعض روایات میں تو یہ آتا ہے لا الہ الا اللہ، پڑھ دیا بعد روایات میں آتا ہے کہ اس نے السلام علیکم علی کہہ دیا گویا کہ ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہوں حضرت اسامہ یہ سمجھے کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑ رہا ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے چنانچہ اس کے لا الہ الا اللہ و السلام علیکم کہنے کے باوجود انہوں نے اسے قتل کر دیا واپس آئے مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا تو حضور نے فرمایا کہ جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا تو تم نے اسے کیوں قتل کیا ارض کیا اللہ کے نبی وہ تو جان بچانے کے لیے اوپر اوپر سے پڑھ رہا تھا اندر ایمان نہیں تھا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہل شک تقل اے اسامہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر کلمہ نہیں ہے اور باہر کلمہ ہے اور ایک روایت میں تو آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے اسامہ جب قیامت کے دن وہ لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا تو تم اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا تھا تو اللہ کو کیا جواب دے بعض حضرات نے لکھے ہے کہ یہ شخص اگر مسلمان تھا بھی تو چند دنوں کا مسلمان تھا یا ہو سکتا ہے چند گھڑی پہلے کا مسلمان ہو ابھی ابھی مسلمان ہوا چند گھڑی کے چند منٹ کے مسلمان کو حضرت اسامہ نے قتل کر دیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں بری ہوئے اسامہ اگر قیامت کے دن تو پکڑے گئے اور تم سے پوچھا گیا تو میں بری ہوں گا تمہیں جواب دینا پڑے گا تو جو چالیس سال کے مسلمان کو قتل کرتا ہے اور جو بیس سال کے مسلمان کو قتل کرتا ہے وہ قیامت کے دن اپنے جرم کا کیا جواب دے سکے گا ابن ماجا میں ایک روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک ساری دنیا کا ختم ہو جانا ایک مسلمان کے قتل سے زیادہ آسان ہے اور ترمزی کی ایک روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آسمان والے اور زمین والے سارے کے سارے ایک مومن کا خون بہانے میں شریک ہو جائیں تو اللہ ان سب کو دو زخم ڈال دے گا بال فرض فرمائے ایسا ہو تو نہیں سکتا کہ سارے زمین والے اور سارے آسمان والے ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو جائیں لیکن اللہ کے نبی فرضی طور پر فرما رہے ہیں کہ اگر بال فرض سارے زمین والے اور سارے آسمان والے ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں اس سزا میں اللہ پاک اس جرم کی سزا میں ان سب کو دو زخم ڈال دے گا